واجب الوجود اور بھی ذات موجود ہونا ضروری ہے واج وجود اور جو کہ المستم لجمی صفات اور ایسی ذات جو تمام اوثافِ جمالی جلالی کمالی سے متصف ایک ذات واجب الوجود کا اس کا میں ہونا لازم ہے تو اسی اللہ کا جو ہے نام اللہ ہے اسی ذات کا اسی ذات واجب الوجود المستم لجم صفٰ تل اول